اگلی سورت شروع کی ہے سورت البقرہ سورہ بقرہ جو ہے مدنیت المدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ پہلے بحث آپ کو بتا دی ہے اب دوبارہ اس کی ضرورت نہیں اب دیکھو اسی طرح ہوگا یہ دیکھ لیں جب ناغے ہوں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بحث کیا تھی اور کیا نہیں تھی مدینہ منورہ میں ساری صورت نازل نہیں ہوئی لیکن اس کا موزم حصہ غالب حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے اور آٹھویں رکوع میں اس کے کیونکہ گائے کا ذکر آ گیا ہے اس لیے سورہ بقرہ اسے کہا گیا ہے یعنی ایسی سورت جس میں گائے کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے تھے خود بھی اور صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ بھی نام رکھتے تھے اس لیے اس سورت میں کیا ہے گائے کا ذکر آ گیا ہے تو اس لیے اس سورت کا یہ نام ہو گیا الف لام مین یہاں سے اس سورت کو شروع فرمایا ہے اور علیفلام میم جو ہے یہ در حقیقت ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں بس آسان سی بات ایک بات اور بھی کہہ دیں پھر اس پہ آتے ہیں اس سورہ بقرہ کی فضیلت حدیث میں آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھو اور سورہ بقرہ کا پڑھنا آپ نے اشاد فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے اور جو چھوڑ دے گا اس کو حسرت ملے گی حسرت آئی گی اس میں کہ کاش اس سورت کو پڑھاؤ اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ برس میں پڑھا اور عبداللہ اتنے عمر رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے تھے کہتے تھے میں نے آٹھ سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر یعنی پڑھی ظاہر تفصیری مراتب غرن تصبر بھی جانتے تھے اور جب سورہ بقرہ انہوں نے پڑھ لی تو اونٹ ذوا کیا خوشی ہوئی دعوت کی سب کی سورہ بکرا پڑھ لی یہ تھا ان لوگوں کا طرز عمل اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم میں سے جو سورہ بکرا اور آل عمران کی تفسیر پڑھ لیتا تھا ہماری نظروں میں اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا تھا کہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی سورہ بکرا کو بقرہ کیوں کہتے ہیں گائے کی آئی نا بات ہوتا یہ تھا کہ اس کا سورہ فاتحہ سے ربط ہے ہم نے کہا ایک دن اس سے المستقین فوراً جواب دیا کہ دیکھو ہدل مستقین متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے تم نے ہدایت مانگی تھی یہ لو ہدایت دے رہے سورہ بکرا کا تذکرہ اس لیے بھی کیا کہ اربوں میں گائے کی پرستی ہوتی تھی اور کئی قبیلے گائے کو پوجتے تھے اور اللہ کے ہاں اسے سفارشی سمجھتے تھے علیہ زبہ جاہلیت ایسی تھی اور یہودی بھی پوجتے تھے یہودیوں نے تو سب بھی پوجا جب بچڑا بنا کے اس کی پرستی شروع کر دی اور عرب یہ کرتے تھے کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو گھاس لے کے خشک گھاس گائے کی دم کے ساتھ باندھ کے اسے آگ لگا دیتے تھے تو گائے اس سے چیختی تھی تکلیف سے تو اربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب یہ چیخے گی تو اللہ اس پہ مہربانی کرے گا بارش نازل ہو جائے گی کیونکہ خدا کو اس کا دکھ منظور نہیں علی عظب اللہ اسی لیے اربوں کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اجائلن انت ببقورن تم, تم گائے کو زریع اللہ بین اللہ والمطری اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان بارش حاصل کرنے کے لیے گائے کو وسیلہ بنا رہے ہو یعنی وہ بتاتا ہے کہ تم اتنے بے وقوف ہو لوگوں کہ بارش حاصل کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کرو تم گائے کو تکلیف دیتے اربوں میں یہ رسم تھی تو ہی تو ہی ہوئی تو یہ اس طرح کرتے تھے تو یہودی گائے کی پرستش کرتے تھے ہمارے استاد شیخ جو تھے استاد رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ اس صورت میں یہودیوں کا رد آیا اور اس سے اگلی صورت میں عیسائیوں کا رد آیا کیونکہ عیسائی جو تھے وہ آل عمران کی پرستش کرتے تھے حسد مریم کی حسف عیسائی علیہ السلط کی تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور یہ جو آگے گائے جس قوم نے پرستش کی میں اس کی بھی عبادت نہیں کرتا اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں عالم عمران کی اور حقوق انسانوں کے یہ سورہ نساء ہے میں یہ پورے کرتا ہوں تو اے پروردگار تو مجھ پر معائدہ نازل کر انعام نازل فرما اپنے احسانات کا اپنی مہربانیوں کا وہ کہتے تھے ان صورتوں کی ترتیب اس طرح بنتی یہ ایک بات تھی جو کہتے تھے آپ سے نقل کر